ڈاکٹر جاوید احمد دی ان کا پہلا نظریہ کیا بدلایا تھا کہ قرآن کی سات قرعتیں جو ہیں ان میں سے صرف ایک قرعت یعنی امام عاصم کے قرآ سے ہی ہے اور ان کے شاگرد حفظ کی روایت سے ہی ہے باقی جو کچھ بھی ہے یہ عجمی سازش ہے یہی بدلایا تھا نا اور ان کی کتاب کے حوالے سے بدلایا تھا اب یہ قرآہ عاشرہ ہیں یا قرا صبا ہے ان میں سے صرف دو قاری ایسے ہیں ان میں سے صرف دو قاری ایسے, ایسے ہیں کہ جو عربی ہیں باقی جتنے بھی قرہ ہیں یہ سارے کے سارے آجمی ہیں اور ان عجمی قرہ میں سے امام عاصم بھی ہیں اور ان کے شر شاگرد امام حفظ بھی ہیں اب یہ کون ہیں آجمی ہیں تو آجمی کی قرآد تو وہ پڑھ رہے ہیں اور اس کو مان رہے ہیں اور پھر اس کو آجمی سازش بھی کہہ رہے ہیں عجمی کراعت قاری کی قرآت کو کیا کر رہے ہیں مانتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اور پھر اس کو عجمی سازش بھی کہتے ہیں تو وہ فارسی زبان میں کہتے ہیں بی بی تفا و تیرا اسکوجا تا بکوجا راستے کا فرق دیکھو کہاں سے کہاں تک فرق پڑ گیا اگر ان میں سے کسی عربی قاری کی اتباع کرتا اور پھر اعتراض کرتا تو واقع مانتی تو اللہ کے بندے تم تو خود آجمی قاری کی اتباع کرتے اور پھر کہہ دو کہ یہ آجمی سازش ہے یہ تو ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ قرآۂ صبح یہ جو سات کراتے ہیں اور ان سے قرآن والا صبح احرف جو ہے یہ تو تواتر سے ثابت ہے صحابۂ کرام رسیدہ میں سے کسی سے ان کا ان میں سے کسی کراعات کا انکار ثابت نہیں ہے تابعین میں سے کسی سے اس کا انکار ثابت نہیں ہے تبھی تابعین سے ثابت نہیں ہے یہاں تک کہ ہمارے زمانے تک یہ انکار کسی سے ثابت نہیں ہے تو اب اس زمانے میں اگر آ کر کچھ تجدد پسند قسم کے لوگ ان قراتوں کا انکار کریں اور یہ کہیں کہ یہ عجمی سازش ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو اکثر عرب تھے بہت کم ان میں آجم بہت کم تھے اور تمام کے تمام صحابہ کرام کے راعتی کے قائل تھے ان زرآن والا صبت عرف کو مانتے تھے تو ان عربوں نے پھر کیوں مانا اور ان کو یہ سازش کیوں نظر نہیں آئی پھر اسی طرح تابعین طبی تابعین وغیرہ کے زمانوں میں جب عربوں کا غلبہ تھا تو اس زمانے میں انقراطوں کا انکار کیوں نہیں ہوا تو عربوں کے زمانے میں اگر ان کا انکار نہیں عرب حکومت کے زمانے میں انقراطوں کا انکار نہیں ان کی خلافت کے زمانے میں انقراطوں کا انکار نہیں اور یہ عجمی سازش نہیں تھی تو آج یہ عجمی سازش کیسے بن گئی تو لہذا یہ بھی کیا ہے عقد یہ کہتی ہے کہ یہ دعویٰ جو ہے یہ سوائے ہوائے نفسانی کے اور نفسانی خواہشات کے اور کچھ بھی نہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی تفسیر کی کتابیں ہیں یا قراءات سبعہ کے بارے میں جو احادیث ہیں اور اسی طرح جو اصول تفسیر کی کتابیں ہیں ان سب نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے یا خود جو فنکرات و تجود وغیرہ کی کتابیں ہیں ان سب میں اس کو تسلیم کیا ہوا ہے اور یہ بھی یعنی ایک طبقے کے بعد دوسرے طبقے نے تواتر کے ساتھ اس کو تسلیم کیا ہے اور کسی زمانے میں اس میں اس طرح کے اختلاف ثابت نہیں ہے تو پھر آج کے زمانے میں اس طرح کا اختلاف کرنا اور ان تمام لوگوں سے ہٹ جانا ان کے راستے کو چھوڑ دینا یہ سیدھا راستہ کیسے ہو سکتا ہے اور اس کے بارے میں کیا گارنٹی ہے کہ یہ ہوائی نفسانی کی بنا پر نہیں ہے چوتھی بات ایک اور واللہ عالم بھی صواب علوم القرآن میں تم نے ایک اس بات پڑھی تھی کہ قرآن کی تفسیر بالقرآن کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک قرآت میں لفظ کے لفظ کے معنی واضح نہیں ہوتے اور دوسری قرعت آ کر اس کے معنی کو واضح کر دیتی ہے تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر تفصیر برائے کے راستے کو اپنانے کے لیے جو جو رکاوٹیں ان کو نظر آتی رہیں ان ساری رکاوٹوں کا انکار کرتے رہے تو ان میں سے ایک رکاوٹ یہ بھی تھی کہ اگر اس طرح کراعتوں کو تسلیم کر دیے جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری کچھ تفصیریں ایسی ہوں کہ جس کی وضاحت دوسری قراطوں سے ہو سکتی ہو اور وہ ہماری طبیعت کے خلاف ہوں تو ہم اپنی مرضی کی تفسیر اور تعبیر نہیں کر سکیں گے لہذا ان کے ہی انکار کر دو جب ان کے کا انکار کرو گے تو راستہ صاف ہو جائے گا اب جب دوسری قرادوں کو مانو گے نہیں اور ایک قرآد کے معنی واضح نہیں تو پھر جو ہو معنیٰ بیان کر دو اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اپنے علامہ ہونے کے ثبوت اور پر پیش کرو یہ سمجھ میں آئے کتنی باتیں ہو گئیں جی چار باتیں پانچویں بات یہ ہے کہ ان سے الق قرآن والی سبت احرف کی جو حدیث ہے یہ احادیث متواتر میں سے ہے یہ کس میں سے ہیں احادیث متواتر میں سے ہے اور حدیث متواتر ایک ایسی حدیث ہے کہ خود یہ کم کمبخ بھی اس کو مانتا ہے جی میں نے تمہیں اصول بتایا تھا اس میں یہ بات بھی آئی تھی نا کہ حدیث متواتر حجت ہوگی اور بات ہے کہ حدیث کے معنی پر اس نے دوسرے بیان کیے ہیں تو یہ ان قرآن والا صبت احرب جو ہے یہ حدیث قدر مشترک کے اعتبار سے یہ کیا ہے متواتر ہے اور جیسے وہاں پر تم نے پڑھا تھا کہ عالمہ ابن الصیر جزیر رحمہ اللہ نے ان تمام ترغ کو پھر جمع بھی کیا ہے کہ کس طرح یہ کیا ہے متواتر ہے تو بہر انہوں نے یہ حدیث متواتر ہے اور حدیث متواتر کا انکار کرنا ایسا ہے جس طرح کہ قرآن کی کسی آیت کا انکار کرنا تو لہذا جس طرح قرآن کی کسی آیت کا انکار کرنا کفر ہے اسی طرح حدیث متواتر کا انکار بھی کیا ہے کفر ہے تو لہٰذا حدیث متواتر کے انکار کی وجہ سے خطرہ ہے اور اندیشہ ہے اس کے کفر کا اور اس کے بعد اس کے انکار کی کوئی چوائس ہے ہی نہیں اس لیے کہ یہ خود متواتر کو مانتا ہے تسیم کرتا پانچ بات ہوگی چھٹی بات یہ ہے کہ عالمگیری میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت کا انکار کیا تو یہ کفر ہے وجہ یہ بتائی کہ ان دونوں کی خلافت جو ہے وہ اجماع عمر سے ثابت ہے ان دونوں کی خلافت کس سے ثابت ہے اجماع عمر سے ثابت ہے کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے کس نے اختلاف کیا تھا حضرت سعد ابنو عبید رضی اللہ عنہ نے اختلاف کیا تھا تو لیکن ایک بندے کے اختلاف کا انہوں نے اعتبار نہیں کیا اور عمومی حکم بیان کر دیا کہ جو آدمی شیخین کی خلافت کا انکار کرے گا چونکہ یہ منکر اجماع ہے اور اجماع کا انکار کفر ہے تو لہٰذا شیخین کی خلافت کا انکار یہ بھی کیا ہے کفر ہے تو اب جب اجماع کا انکار کفر ہے تو قرآد سب آج جو ہیں یہ تو اجماع عمر سے ثابت ہیں جب یہ اجماعی عمر سے ثابت ہیں اور اجماع کا انکار کفر ہوگا تو جو ان کا انکار کرے گا یہ بھی کیا ہے کفر ہے چھ بات ہو گئی ساتویں بات یہ ہے کہ بہت سارے ملک ایسے ہیں خصوصاً مغرب وغیرہ میں کہ جن میں دوسری کراعتیں اب بھی رائج ہیں مثلاً مراکش وغیرہ ہے تو وہاں پر روایت حفظ نہیں ہے بلکہ دوسری قرعتیں ہیں تو اب جن لوگوں کے ہاں وہ دوسری قرعتیں رائج ہیں ان کو کیا کہو گے۔ اگر تم اپنے آپ کو صحیح کہو اور ان کو غلط کہو جبکہ وہ عرب ہیں تو تمہارے پاس اپنے صحیح ہونے کا کیا پروف ہے تمہارے پاس اپنے صحیح ہونے کا کیا پروف ہے اور ان کے غلط ہونے کا کیا پروف ہے تو لہٰذا جب ایک چیز شروع سے رائج ہے اور مختلف ملکوں میں مختلف علاقوں میں اس کا رواج ہے اور کسی نے اس پر نقیر نہیں کی اور اس کا انکار نہیں کیا اور اس کو غلط نہیں کہا تو پھر آج کے زمانے میں اگر ایک بندہ اٹھ کر اس کو غلط کہتا ہے تو یہ خود اس کی عقل کے غلط ہونے کی اور فاصل ہونے کی دلیل ہے اس لیے کہ اکثر یہ دوسری طرف ہو اور ایک آدمی اکیلا دوسری طرف ہو تو اسی وہی غلط ہو سکتا ہے سارے کے سارے لوگ تو غلط نہیں ہو سکتے لن تشتہ امتی آدھا زلالہ میری امت کسی باتر چیز پر اجماع نہیں کر سکتی ان کا اجماع ہمیشہ ٹھیک بات پر ہوتا ہے اگر اس میں معمول اسی بھی گمراہی کی کوئی صورت نکلتی ہو تو ایک جماعت ضرور اس سے ہٹ جاتی ہے اور وہ اجماع پھر باقی نہیں رہتا یہ باتیں سمجھ میں آئے آخری بات یہ ہے کہ اس کو آجمی سازش کہنا یہ تو دعویٰ ہے یہ کیا ہے دعویٰ ہے اور ہمیشہ ہر دعویٰ کی جدید ہوا کرتی ہے ہمیشہ ہر دعوی کی کیا ہوتی ہے دلیل ہوتی ہے اور ایک مسلمان کے لیے بنیادی طور پر جو دلیل ہے وہ یا قرآن کی کوئی آیت ہوگی جو سری ہو اور یا حدیث نبوی ہوگی جو سری ہو یا اقوال صحابہ ہوں گے جو سری ہوں یا اجماع امت ہوگا جو سری ہو اور یا ائمہ محدثین اور فقحا کے اقوال ہوں گے جو بالکل واضح اور سری ہوں اور ایک دوسرے کے معارض نہ ہوں اور یہ آقد اور قیاس ہوگی اب اگر ان میں سے کوئی ایک دلیل بھی اس بات پر پیش کی جائے تب تو یہ دعویٰ اس قابل ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے لیکن اگر ایک دلیل بھی پیش نہ کی جائے اور صرف دعویٰ کیا جائے تو دعویٰ پیدا دری جو ہے یہ کسی بھی زمانے میں معتبر نہیں ہوتا اور کسی کے ہاں بھی اس کا اعتبار نہیں ہوتا اب مثال کے طور پر اگر میں دعویٰ کروں کہ جس طرح عورتوں کے عورتیں بچہ جنتی ہیں مرد بھی بچہ جنتا ہے ابھی میں نے دعویٰ کیا تو اس دعوے کا پروف چاہیے اگر میں نے پروف پیش نہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ پوری دنیا جو ہے وہ الٹی جا رہی ہے اور ایک دوسری طرف جا رہا ہے تو لگتا ہے کہ اس کے دماغ کی علاج کی ضرورت ہے اس کو مینٹل ہاسپیٹل جانے کی ضرورت ہے اس لیے کہ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو کہ عام روٹین سے ہٹ کر دعویٰ ہے تو اگر اس طرح کے دعوے سے میں پاگل بن سکتا ہوں حالانکہ میرے پاس اس کا پروف بھی ہو اور میں مثال میں کہوں کہ آدم علیہ السلام سے بچے پیدا ہوئے ہیں میرے پاس اس کا پروف بھی ہو اور میں کہوں کہ آدم علیہ السلام سے اس طرح بچے پیدا ہوتے رہے بچے بھی پیدا ہوتے رہے اور بچیاں بھی پیدا ہوتی رہیں لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا بعد میں جتنے بھی انسان آئے کسی ایک انسان سے اس طرح کے واقعے کا ظہور نہیں ہوا تو اگر اس کے باوجود جب کہ ایک معمولی سے گروپ میں پیش بھی کر سکتا ہوں اگر مجھے پاگل کہا جا سکتا ہے اور کہنا چاہیے اسے دعویٰ ایسا ہے تو جو آدمی اس طرح کا پروف بھی نہ رکھے اور دعویٰ کر دے کہ یہ جو ہے سازش ہے اور کسی طرح کا کوئی پروف بھی اس کے پاس نہ ہو تو اس کے پاگل ہونے میں پھر کیا شک ہو سکتا ہے میرے خیال سے اس کے بارے میں اتنی باتیں کافی ہیں اچھا. کوئی بات ایسی سخت نہیں ہے کہ جس کو مٹانے کی